آج ہم ان کے مونہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے